وَعْلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الذين أَخْرَجُوهُمْ بِأَيْذِيهِمْ رضي الله تعالى عنهم وعنا بِبَسِيلَتِهِمْ سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله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 عیسائیوں میں بھی ہے ہندو میں ہے سکھوں میں ہے گھابیوں میں ہے شیوں میں ہے مرزائیوں میں ہے بریلویوں میں ہے ہر ہر جماعت ہر فرقے تنظیم میں یہ نیچری شامل ہیں یہ اتنے خبیص لوگ ہیں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 ان کے نظریات یہ ہیں یعنی ان کے نظریات جتنے بھی ہیں ان کا خلاصہ اگر نکالو تو یہی ہے کہ امبیا اور جو ہیں ان کی تعظیم شرک ہے ان کی عزت شرک ہے ان کو ماننا شرک ہے یہ تو میں تو اب پھر اس وہابی فرقے سے انگریز نے نیچری فرقہ نکالا ان نیچری فرقے کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ وابیوں سے کروڑوں درجے بدتر ہیں کروڑوں درجے عجیب بات ہے کہ ان خنزیروں کے اگرچہ نکلے وابیوں سے ہیں لیکن ان کی پلیفی اور ان کے کفیات جو ہیں وہ ان کے عقائد وہابیوں سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ خود وہابیوں کے جو بڑے بڑے پیشوا گزرے ہیں وہ بھی نیچریت کو کفر قرار دیتے ہیں سارے نہیں چند ان میں سے اشرف خانوی تو نیچری سار سید کو کافر قرار نہیں دیتا حفاظت یومیہ میں اشرف علی خانوی جو تھا بندی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 وہ فقا ماننے کا دعوی کرتے ہیں لیکن دونوں کے عقیبے ایک ہیں انبیاء امبیال السلام کی تعظیم اور اولیا کرام کی تعظیم کو واپی بھی شرک سمجھتا ہے اور دیوبندی بھی شرک سمجھتا ہے ان پاکوں کے تعظیم عزت احترام اور ان سے جناب مدد مانگنا ہیں جی ان تعظیم کو ان باتوں کو وہ سب شرک قرار دیتے ہیں واپی بھی قرار دیتے یعنی غیر مقلد بھی بھی قرار دیتے ہیں اور دیوبندی بھی تو بھائی دونوں میں اصل عقیدے میں ایک ہے ان کا فروئی مسئلہ ہے اپس کا اختلاف جو ہے ان کا فروئی ہے لیکن ہمارے ساتھ ان کا اختلاف جو ہے وہ اصولی کو تو یہ دیوبندی جو ہے وہابی دیوبندی یہ انگریز کے یوں سمجھیے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 اس میں فتحر رشیدیہ میں دیوبندیوں سب کی موہرے ہیں سب کا پیرا خنزیرہ سب کا بڑا ہے وہ سب کو اس میں صاف لکھا ہے کہ محمد بن الحاب نجدی اچھا آدمی تھا اس کے عقائد اچھے تھے اب ادھر شاگرد کہہ رہا ہے کہ وہ گستاخی کرتے ہیں رسول اللہ کی اور ڈنڈے کو اچھا کہتا ہے رسول سے اور یہ کہتا ہے عقائد کہ اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ منافع کانا چال ہے حسین احمد مدنی کی جو مناجی محض بچنے کے لیے تاکہ عوام کہیں یہ نہ سمجھے کہ وابی ہیں اور اس وقت وابیوں کے خلاف بہت نفرت ہوتی تھی لوگ جوتے مارتے تھے مسجد کے قریب نہیں آنے دیتے تھے وادیوں کو تو بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ورنہ حقیقت چھپ نہیں سکتی حضرت حقیقت تو آیا ہے جی ان کے بڑے سب لکھ رہے ہیں تنظیم کے بچے کے یہ کیا ہے یہ جناب اچھا آدمی تھا اس کے قید اچھے تھے تو حضرت جی ابن عبد الباب وہی ابن عبد الباب کے متعلق ہمارے سید نہ مہر علی تاجدار گوری اللہ تعالیٰ جن کا دربار شریف راہل بنڈی کے ساتھ ہے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 جو تیرا حکم نہیں مانے گا وہ کافر ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے تیرا اور تُو قتل کر دو اس کو ان کی عورتوں کو تو جناب لوڈیاں بنا رہے مال ان کا چھین لے وہ بالکل ابو جہل کے ساتھ کے کافر ہے جو تیرا حکم نہ مانے یہی نبوت کا دعوی ہے حضرت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 لا ظالم جہاد کے نام پر جاتے ہیں جی ہندو مار ہیں ان کو غصہ لگتا ہے پیچھے مسلمان کشمیریوں کو شہید کر مارتے ہیں جی ان کی عزتیں لوٹتے ہیں ان کے گھر جلا دیتے ہیں تو سبب یہی بن رہے ہیں یہ ایسا آجیبن کا جہاد ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے الٹا دوزخ بنا رہے ہیں دنیا کو ہے جی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 ہیں جی برپا نہیں ہو سکتا تھا وہ زبان کے ذریعے آ گیا ہے आगला। आगला। الحمدللہ للہ پوری دنیا میں حق کی شمع روشن ہو گئی اور لوگوں کے سامنے حق باطل جو ہے وہ کھل کر آ گئے ہیں اور پتہ چل گیا ہے کہ یہ ملہ یہ پیر یہ خنزیر یہ حکومتیں یہ فلاں یہ سب دجال جو ہے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 آپ مکاسی مکاتی بے لیا کلیا سے جو آپ کے چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں محمد علی مگیری ندوت ندوک ندوۃ الولا دیوبندیوں کے مدر سے ندوۃ الہلا کا جو ناظک تھا اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پکے سچے سنی حنفی دشمن نیچری ہیں دشمن ہیں نیچری ہیں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 ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو یہ خدیر کرتا تھا اور محتاجلا بھی کیا کرتے تھے ملاحدہ بھی کیا کرتے تھے زنادیکا بھی کیا کرتے تھے اباہی بھی کیا کرتے تھے اباہی بھی, بھی ایک فرقہ گزرا ہے ان کا ذکر بھی ان سب کا ذکر کی کتابوں میں آتا ہے عقائد کی کتابوں میں آتا ہے یہ بڑے لانتی لوگ تھے پرتدین تھے بھائی جی کے کفر میں تو اختلاف ہے لیکن ملاحدہ زنادیکہ اباہیا وغیرہ یہ تاریخ جو ہیں ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں وہ پہلے ہی کے دار اسلام سے کھارے شمار ہوتے تھے جی تو حضرت جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیچری فرقہ سب سے پہلے کہاں پیدا ہوا مولوی نجم الغنی خان رامپوری کی کتاب ہے مذاہب الاسلام کیا نام اس کا مذاہب الاسلام, مذاہب الاسلام, مذاہب الاسلام, مذاہب الاسلام ادھر ہوگی میرے پاس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 فرقہ ہشتم نیچری آٹھواں فرقہ اس نے نیچری بیان کیا ہے یہ تاریخ بیان کر رہا ہے اس کتاب میں مختلف فرقوں کی تو نیچری فرقے کس نے تاریخ بیان کی ہے صفحہ نمبر چھ سو بیاسی بعد یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور چند بھر اس نے لکھا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نیچر ایک انگریزی لفظ ہے نیچر کیا ہے ایک انگریزی لفظ ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک مرادف ہے فطرت اللہ اور قانون قدرت کے نیچری وہ مسلمان کہلاتے ہیں یعنی مسلمان نام کے جی, نام کے کہیں گے ظاہر نام کو تو مسلمان ہی کہیں گے لوگ آ آ جی, آ جی. آ جی. لیکن جی. وہ لانتے ہیں کافل وہ مسلمان کہلاتے ہیں جو سید احمد خان کی سید احمد خان علی گڑھی سر سور جس کو کہتے ہیں ہم اور لوگ سر سید کہتے ہیں سر سید احمد خان کی تصانیف کے پیرو اور ان کی ایجادی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 یہ ہے نا فرمان آپ نے سنا ہے کسی طرح سے اس سے کیا مراد ہے اللہ کی توحید ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر باہر کا ماحول فضا معاشرہ سنگت صحبت خراب نہ ہوتی اور ہر بچہ ہر بچہ اس غل... ماحول کی غلاخت ماحول کی اور سنگت کی غلاثت اور ناپاقی سے محفوظ رہتا تو ہر بچہ جوان ہو کر اللہ تعالی کو ایک ماننے والا ہوتا ہے کیوں کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر فطرتی طور پر تخلیقی طور پر, طور پر, طور پر کیا ہوتا ہے مواحد ہوتا ہے اللہ تعالی کو ایک ماننے, ایک ماننے والا, والا ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرواہ کو پیدا کیا تو سب سے فرما اللہ کے طرف دیکھ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پر تو سب نے کہا بلا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 جس کو قرآن فطرت کہا وہ وہی معنی میں ہے اسی معنی میں ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ توحید ہے توحید وہ کیا ہے توحید لیکن سرسور اور انگریز جو معنی لیتے ہیں فطرت کا وہ اور لیتے ہیں خنزیر کے بچے وہ کیا معنی لیتے ہیں وہ معنی لیتے ہیں کہ جو لوگوں کی طبیعت اور مزاج ہے چاہے ہندو چاہے ہندوؤں کا ہے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 جناب جی اپنی اسی کتاب مذاہب الاسلام کے صفحہ نمبر حضرت جی سو چھیانوے چھ سو چھیانوے پر جا کر یہ لکھا ہے کہ سید صاحب نے ایک جدید اسلام کی بنیاد ڈالی چنانچہ پرچہ تحادیب الاخلاق متبو سن بارہ سو چھیانوے ہجری سو میں یوں فرماتے ہیں یہ بھی شکولیا ہے نا یہ نجم الغنی خان اس وجہ سے اس کو ادب سے بول رہا ہے جی یہ خود ماسٹر تھا نا یہ نجم خان جس کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ خود آپ نے دور کا کیا تھا ماسٹر تھا تو اس وجہ سے اس کو عزت کے لفظوں کے ساتھ یاد کر رہا ہے ہم تو کمبیر کہیں گے ہم تو ہم فرماتے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے وہ بھوکتا ہے بات نہیں سمجھ لیں بکتا ہے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 کہ یہ جو نیچر فرقہ ہے نیچری یہ سب سے پہلے کہاں پیدا ہوا انگریزوں کے جب سنس نے قدم رکھا تو دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے سینس دان جو تھے وہ نئے نئے نظریات شیتانی پیدا کر دیے انہوں نے جب نئے نظریات پیدا کیے مثلا انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہزاروں سال نہیں لاکھوں اربوں سال گزرے ہیں بنے ہوئے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 کے بچے ہو تو ہم کتے کے بچے ہیں جیسے دان کہتے ہیں ویسے ہم مانتے ہیں اب جناب والا جب یہ وہاں پر جنگ ہو گئی اور اب وہاں پر جو سینسی طبقہ تھا انہوں نے کیا مہم چلائی انہوں نے کہا بھائی یہ جو مذہب ہے مذہب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 خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت کو قیاس میں مغرب سے نہ کر Oh, Allah. Oh, Allah. اپنی ملت کو قیاس سکوا میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آشمی اقبال فرماتے ہیں وہ بدھو مسلم بےغیر حد اپنی قوم کو اگریز قوم پر قیاس مت کر ان کون جیسا مت کرے کیوں اس وجہ سے کہ یہ رسول ہاشمی کی امت ہے ان کا خمیر اور ہے ان کا خمیر اور, خمیر اور ہے ان کا دین اور ہے ان کا دین اور ہے ان کی سمجھ اور, اور ہے ان کی سمجھ اور ہے ان کی ترکیب اور ہے ان کی ترکیب اور, کی ترقیب کی ترقیب اور ہے خاص ہے ترکیب میں قومے رسول ہاشمی اقبال فرماتے ہیں تو بھائیوں ہو میرے دوستو خدا رادرا آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا کیسا عجیب خزانہ اور کتنا قیمتی خزانہ لوٹ چکا ہے اور میں ان لوٹنے والے خنزیروں کی پہچان کروا رہا ہوں اس نشست میں ان ڈاکوں کے ان چوروں راہجنوں ان کاتل و دشمنوں کے ایسے پتے بتاؤں گا کہ جیسے کسی شخص کے سامنے قداور قد, دا قد, داور قد آدم کے برابر قد انسان کے برابر شیشہ لگا ہو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 تو پورا سمجھیں گے کہ ہم, ہم نے سر سے پاؤں تک نیچری کو پہچان لیا پتا چل جائے گا تمہیں کہ آپ کے گھر میں نیچری بس رہا ہے گلی میں ہے محلے میں ہے بیٹا ہے باپ ہے بھائی ہے ماں ہے کیا ہے کیونکہ یہ خندیر ٹولہ ہر گھر میں گھسا ہوا ہے یہ تو حوصوں کتبوں کی نسلوں کو لے گیا ہے توبہ توبہ توبہ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 وغیرہ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے محدث ابن وزاح کی کتاب البدع میں بھی ہے اللہ. جو پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں وہ کہ ابن محدث جو امام بخاری کی استادوں میں سے ہے ان کی کتاب محمد ہے محمد کی کتاب البدع جو میرے پاس پڑی ہے موجود ہے اس کے اندر ہے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم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 دوسری حدیش میں آ گیا کہ اگر ان میں سے کوئی دوسری حدیث میں آیا کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا تو تم بھی داخل ہو جاؤ <سؤال> تیسری حدیث میں آیا کہ اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم بھی کرو گے تمہارے اندر بھی ایسے تنظیل ہوں گے جو کریں گے خندیر کا لفظ میں نے شرح میں اپنی طرف سے کہہ دیا ہے حدیث میں نہیں ہے برال فرمایا تم ایسا کرو چوتھی حدیث میں آیا فرمایا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تم یہود رسارا کے ساتھ ایسے برابر چلو گے ان چار حادیث مبارکہ کے مفہوم کو سامنے رکھو سامنے رکھ کر پھر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو دیکھو مسلمانوں کے اندر انگریزی تعلیم کے داخل ہونے سے پہلے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 سب کی بیٹی آٹھ سال بے ہوش تھی اسپتال میں اور ڈیفینس اور ایسے باتیات لاہور میں اور بڑے بڑے شہروں میں تو عام ہوتے ہیں اور نہ بھی وہ حضرت تو جو اپنی ماں بہن کو روزانہ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 بالکل صحیح تو اب جناب یہ دیکھو کون کون سا کام ہے جو انہوں نے اپنی عورتوں کو ننگا کیا اور یہ خنزیر سکول والے یہ قوم بھی کہتی ہے دیکھو جی عورتوں پر ظلم پردہ کرنا یہ کپڑے رکھنا یہ کیا ہے اشانہ بشانہ چلی جی ہر کے جو کام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ جوتا جوتے کے برابر ہے جی ماں کے ساتھ بدکاری کہا گیا ہاں جی اگر وہ کریں تو تم کرو گے ہاں جی گو کے سوراخ کا آ گندگی کھانے کا آ یہ مطلب کیا ہے کہ تم پوری موافقت کرو گے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 جو مسلمان جب کوئی ماسٹر ماسٹر سکول کا مسلمان کے دروازے کے سامنے گزرتا تو وہ اپنے بچوں کو فورت پکڑ کر اندر لے جاتے کہ بیٹے کہیں یہ کافر آپ کو کافر نہ کر لے اتنا نفرت کرتے تھے بیٹے کہیں سکول میں نہ چلا جانا خیال کرنا بچ جانا اور آج وہی ہے کوئی شو ہے موافقت پوری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 یہ بات اور ہے قصور اس جو کرے گا اس کا قصور ہے نبی پاک نے کرنے کا حکم نہیں دیا حضور نے تو خبر دیا کہ ایسا ہوگا تم بچ جانا بات نہیں سمجھ اب جناب والا جب یہ تعلیم آئی تو وہی نیچری نظریات ادھر آ جائے ادھر بھی پھر ایک دین والے مذہب والے اور ایک سائنس والے ان دو طبقے بن گئے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 ظاہری کے ذریعے حاصل ہوتا ہو تجربات کے ذریعے حاصل ہوتا ہو کیا مطلب انسان کے اندر پانچ حواس ہیں آواز سے خمشا ان کو کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت ہے بندے میں نہیں دیکھ. آنکھوں کے ذریعے دیکھ. سننے کی طاقت ہے کہ نہیں دیکھ. کانوں دیکھ. کے ذریعے دیکھ. دیکھ. ایسے ہے نا دیکھ. بولنے کی طاقت ہے کہ نہیں چکھنے کی طاقت یا نہیں چکھنے کی طاقت ہے یا نہیں منہ کے ذریعے چکھتا ہے ایسے ہے نا چکھنا بولنا کہہ دیا میں نے چکھنا کہنا ہے قوت ذائقہ اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں میں ہے قوت سامی... قوت باشرہ ہے دیکھنے کی طاقت جو کانوں میں ہے وہ قوت سامعہ ہے سننے کی طاقت جو زبان میں ہے وہ چکھنے کی قرار. اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ ذائقہ سمجھنے بات کیا اچھا اور حضرت جی جو سونگھنے کی طاقت ہے ناگ میں ہے اس کو کہتے ہیں شام ماں شامہ اور ایک ہے جس کا تعلق پورے بدن کے ساتھ ہے وہ ہے محسوس کرنے کی مینو کچھ ہے لگی ہے یاد کہتے ہیں نا مجھے لگی ہے کوئی چیز ٹھنڈی لگ رہی ہے گرم لگ رہی ہے بالکل بالکل یہ باہر جسم کو محسوس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قوت ہے ماسا ماسا مس کرنے کی طاقت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 نہیں پہنچ سکتے وہاں پر اکل پہنچ جاتی ہے نہیں پہنچتی مثال کے طور پر اقریات کباب یہ علادہ جو سائنسدان ہے جو آواز تک بہادر رہتے ہیں ان کے آگے فلاسفہ ہوتے ہیں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 روئے زمین کے سائنسدان اور کافر اکٹھے کرو ان سے کہو کہ پنکھا بغیر کسی چلانے والے کے بٹن لگانے کے چلانے کے خود بخود چل رہا ہے کمرے کے اندر چل دیکھو مانے گا سائنسدان تمہیں پاگل کہے گا کہ نہیں سگریٹ منہ میں ہے مانچے سر آگ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 ہر کسی کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ضرور ہے ضرور ہے اب سنیے گا بھائی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل کا یہ کام ہے اب سائنس دان جو ہے خنزیر وہ کیونکہ کہتے ہیں اسی چیز کو مانو جو حواز کے ذریعے ہو حواز سے حاصل ہو سائنس و کو کہتے ہیں تو تجربات سے حاصل ہو حواز سے حاصل ہو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 کوئی ختم ہو رہا ہے کوئی موجود ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے یہ اسباب کا جوڑ توڑ آپس میں ہو رہا ہے خود بخود پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے یہ سائنسدان سرے سے خدا کی منکر ہے یہ کہتے ہیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے اب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو سائنس دان آپ کو یاد رکھنا میری بات اگر سائنس دان خالی سائنسدان ہو فلسفی نہ ہو تو وہ کہے گا کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یورپ والے خدا کوئی نہیں ہے ہاں جی for a, for a. یہ بھی کتابوں میں موجود ہے a, اور جو فلسفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو صحیح لیکن مشین کی طرح ملک کو بنا کر کائنات کو بنا کر آپ وہ معطل ہے یہ سب کام خود بخود چل رہا ہے مشین چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میکنکی نظام یہ میکینک نظام ہے میکنیکل مشینری مشینری کی طرح یہ چل رہا ہے مکینکل جس کو کہتے ہیں مکینکی نظام ہے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 دین شروع ہوتا تحقیق مذہب شروع ہوتا ہے وحج شروع ہوتی ہے اب عقل کچھ نہیں کہہ سکتی اسی وجہ سے فلسفہ یونان کے جتنے تھے خنزیر کے بچے وہ سارے کے سارے کافر وحج کے منکر تھے وہ کہتے تھے کوئی وحج نہیں آتی کیونکہ عقل وحج کو نہیں پا سکتی کہ خدا بندے سے بول رہا ہے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 नाक बंद सुनना बंद बोलना बंद चखना बंद महसूस करना बंद अब सोए हुए और, कोई होश नहीं गर्मी और सर्दी का पड़े हुए हो बेहोशी की हालत में लेकिन तुम कहते हो यार मैंने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 لیکن تم دیکھ رہے ہو محسوس کر رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو غمی خوشی سب محسوس کرتے ہو اٹھ رہے ہیں جی تمہیں بعد اوقات ایسا ہوتا ہے ایمان سے آدمی بیدار ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں رو رہا ہوتا ہے خواب میں تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں یہ وہ حقائق ہیں جن کو چھٹڑایا نہیں جا سکتا کیونکہ ہر آدمی تقریباً اس کو ازما چکا ہوتا ہے کہ نہیں تو بتائیں حضرت کیا ہے سائنسدان کی بس تنا یہاں پر ختم ہو گئی بس ہے اس کی جہالت یہاں ظاہر ہو گئی خواب کا جہان ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے علاوہ بھی دیکھنے کے آلات رکھے ہیں دیکھنے کے آلات رکھے ہیں آنکھیں بند ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا بھائی کیا دیکھا کیسے عجیب بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی بات اللہ تو اب حضرت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 اللہ اقبال فرماتے ہیں جب سے سینس آئی ہے مسلمانوں کا عقیدہ اس نے ختم کر دیا کیونکہ یہ بےغیر مسلمان اتنا بےمان بن چکا ہے یہ غیب کے جہان کا ماننے والا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے ماسوسان کو نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے بے شک سورت بقرہ کھولو یار پہلی سورت دوسری سورت پُرانے پاک کی الحمد شریف کے بعد سورت بقرہ ہے بے شک بفیل متین بل غیب فرماتا ہے کہ نہیں فرمایا ایمان والے وہ ہیں متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں آزر اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب وہی ہے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 اسی وجہ سے اخلیت کے के کے پیچھے چلنے والے خنزیر یہ سائنسدان فلاسفا جو ہے فرشتوں کے وجود کے ملکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جیسے میں آگے چل کر وضاحت کروں گا اس خنزیر کے بقاعد تو اس میں بتاؤں وہ کیا فرشتوں کا مانا لیتے ہیں تو حضرت جی بات یہ ہے کہ سائنسدان ماسوسات کو مانتے ہیں ریب کو نہیں مانتے اقلیت کو نہیں مانتے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 اور اس کے جو متبعین تھے یہ دو ٹولے بن گئے ایک سر سہی تو اس کے متبعین کر دوسرے تین والوں کا ٹولا غیب والوں کا ٹولا جو قیب کمانے والے تھے قرآن والوں کا ٹولا شریعت والوں کا ٹولا رسول اللہ کے غلاموں کا ٹولا Allah. ایمان والوں کی جماعت وہ علیحدہ ہو گئے اور یہ لانتی کے بچے علیحدہ ہو گئے نیچر والے Allah. یہ نیچری یہ جناب والا جو فطرت ماں کی اپنی بنائی ہوئی فطرت شیطانی کے پیچھے چلنے والے تو یہ دو دھڑے جب بنے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 موٹی سے مثال پیش کرتا ہوں ان لانسیوں کے اندھے بن کی ان کے حواس کے خطا کھانے کی یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ حواس ہمیشہ درست فیصلہ نہیں کرتی آنکھیں کئی برتبہ خطا کھا جاتی ہیں آپ دور سے آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار فلانا آدمی ہے جب قریب آتا ہے اور نکلتا ہے آپ کہتے ہیں یار او ہو ہو میں تو کوئی ویک سب نکلنا تھا تو ہو رہے ہے خطا کھا گی کہ نہیں کھا کھاگا لیکن ایمان سے بتائیں نبی کی نگاہ خطا کھا سکتی ہوں ارے یہ سی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 کہ نیچری جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سائنس کے تابع تابع کو قرآن کے نہیں بلکہ اس قرآن کو شریعت کو اسلام کو سائنس کے پیچھے چلاؤ دانوں کے پیچھے چلاؤ یہ نیچری کہتے ہیں اچھا اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان خنزیروں سے پوچھو بھی بغیرت کے بچے کن سائنس دانوں کے پیچھے چلائیں کون سی سائنس کے پیچھے چلائیں دان ایک پرانے گزرے ہیں یونان کے ہزاروں سال پرانے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 اس کا نا... کیا نام کشش... تھا, آ... آ... آئن... تھا اس کا نظریہ تھا اضافیت کا ہاں آئن سٹائن آئن سٹائن جو تھا اس کا نظریہ تھا کیا اضافیت کا نیوٹن جو ہے یہ سائنسدان تھا خنزیر اور اس کا نظریہ تھا کشش کششت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 ये घूमते हैं दरख्त घूम रहे हैं जब हम बैठते हैं तो ये क्यों नजर आते हैं घूमते हुए इसका मतलब ये निकला ये घूम रहा है सर घूम रहा है तो हम एक ख़च मैंने छोड़ दी एक ख़च उन्होंने छोड़ी है ना <laughs> एक मैंने छोड़ दी अगर वो साइंसदान है तो मैं उनका बाप साइंसदान <laughs> <के> नहीं है <laughs> ارے <kak> خدا کے بندے بات وہی ہے کہ وہ پاگل کتے ہیں نگاہیں نظریں کان لاکھوں خطا کھا جاتے ہیں ارے بھائی میں نے فون میں آواز سنی خادم صاحب محسوس ہوئے حالانکہ کوئی اور تھا آپ سے بھی ایسا ہوا ہوگا جی جی کئی بار آپ گل سن دو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 اور قرآن کو بنا دو پیچھے چلنے والا جو کہے جناب اسلام کو سائنس کے پیچھے چلاؤ قرآن کو سائنسدانوں کے پیچھے چلاؤ قرآن اور سائنس کو ایک بناؤ ہے جی جہاں پر قرآن اور سائنس نہ بن سکے ایک وہاں پر کہو دین کی بات قرآن کی بات غلط ہے اور سائنس دانوں کی صحیح ہے اے ارے بھائی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 جو تو کہتا ہے کہ قانون فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا کیا مطلب کہ نوز بلّہ یہ جو دنیا جب چل رہی ہے جو قانون بن چکا ہے اس کے خلاف کیا مطلب یہ اسباب اسباب جو ہیں جس طرح ترتیب آ چکی ہے اور جس طرح چیزیں بن رہی ہیں بس اسی طرح بن سکتی ہیں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کے ملاپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے اسی وجہ سے سر سید احمد خالی گڑھی کاپر کا بچہ جو تھا وہ حضرت عیساء اللہ اسلام کو نوز بلّہ حرام زیادہ کہتا تھا ہاں اور سکولی اس وقت کے ہر رام دادا کہتے تھے وہ آپ بھی جو یہ سکولی طبقہ ہے یہ خندین کا بچہ یہی نظریات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ عقل نہیں مانتی کہ بغیر باپ باپ کے جناب بچہ ہو کیونکہ قانون فطرت اسی طرح ہے یہ ماں کی ان کی بنائی ہوئی فطرت کا قانون ہے حالانکہ حضرت جی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 یہ پڑے پڑے اگ پڑتے ہیں گندم کے دانے پڑے پڑے اگ پڑتے ہیں یہ کیا ہے تو بھائی کس کو قانون کہو گے معلوم ہوا اس خنزیر کے بچے کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہ اندر اس کا ہم قانون کہیں گے بلکہ اس ذات کی حکمت کہو لیکن جب چاہتا ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے جب چاہتا ہے جوڑ دیتا ہے یہ جوڑ توڑ اس کا کام ہے مالک ہے جس طرح چاہے یہ نیچریوں کی دوسری نشانی آ دوسری نشانی آپ کے سامنے آ کیا کہ یہ قانون کہتے ہیں کہ قانون کے عقل کے اندر جو بات آئے وہ مانو جو نہ آئے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے ان نیچریوں خزیروں کے نظریات اور عقائد چاند بیان کیے ہیں ادھر دو نشانی آپ کے سامنے آ اب باقی کچھ اس میں سے بیان کرتا ہوں کہ وہ نیچری کیا کچھ بھونکتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں امام احمد رضا پریلوے چودوی جلد فتح رضویہ کی اور سفا نمبر 126 پر لکھتے ہیں کہ نیچری نئی روشنی کا کوئی مدعا ہی جس کا خلاصہ نکال دیتا ہوں خلاصہ نکالتا ہوں کیونکہ پھر وقت فرق ہو جائے گا کہ آپ پہلے نمبر پر امید ایک نشانی اور بتا رہے ہیں وہ یہ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 جبکہ غلام لونڈیاں بنانا سنت مستفیٰ ہے اور پرانے پاک کا اتنا جوازی حکم ہے اتنا مضبوط جوازی حکم ہے اس کا انکار کرنا لگا کر ہو جاتا ہے امام علیہ سنت فرماتے ہیں جو کہے یہ بات کہ غلام لوڈی بنانا راشیانہ کام ہے غیر مہذب کام ہے وہ کافر ہے مرتد ہے اور غلام رسول شہیدی جو ملا ہے برائل روک رو کا, رو کا جو ملا ہے خنیر نیچری اس نیچری ملا نے کراچی والے نے شارا مسلم میں لکھا ہے کہ باللہ من ذالب یہ کام غیر مہذب ہے وہ خنزیر کا بچہ رسول اکرم کے گھر میں تو دو لانڈیاں پاکاں تھیں ایک سیدہ ماریا قمتی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کے ایک صاحبزاد جو رسول کے ایمان سے بتاؤ جو تمہارے سید انبیاء کے کام کو غیر مہذب کا ہے وہاں انگریز کے کام کو مہذب ہے اور رسول کے کام کو غیر مہذب اور لاؤنڈیوں کا یہ حکم ہے جیسے آپ جانور مل ہیں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 اگر ان کی عورت یا ہندوؤں کی عورت خرید کر کے لائے اپنے پاس رکھے وہ ہے اس کو رکھ سکتا ہے اور بغیر نکاح کے اس کے لیے اگر مول خرید کر کے لائے لیکن مسلمان عورت نہیں مسلمان عورت کو مول خرید کر کے لائے گا تو وہ ارا ہے آزاد ہے اس کو خرید کر کے لائے گا تو اور جہن میں دولت ہے چاہے نکاح کر کے بھی رکھے پھر بھی جو خرید کر کے لایا یہ خریدنا ہی حرام ہے لونڈیاں اور غلاموں کو خریدا جانا یا ان کو جنگوں میں قید کیا جانا ہے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 اس نے حلال کیا اللہ تعالیٰ ورنہ کور ہے جناب ایسا کرو اگر کوئی آدمی بہن کیسا بہن کو جو کہ اللہ کے تو میری میں نے در سوچا نکاح کیا وہ کہتے ہیں من قبول کیا نکاح ہو جائے گا نیار نیار کیوں حالت لوگ تو وہی ہے اللہ تعالیٰ نے منع تو بات ہوگی حکم کی اگر حکم ہمیں آ جاتا کہ تمہارے لیے عورت بغیر نکاح کے حلال ہے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 کنجیر <سؤال> اور کتے کو <جوال> <سؤال> بکری کو کھا سکتے ہو کہ نہیں اس آل آل <سوال> پر اللہ اکبر کرتے ہو نہیں کھا سکتے اس <سؤال> کو کھا سکتے ہو حالانکہ ادھر بھی اللہ اکبر کہا ادھر بھی اللہ اکبر کہا اب فرق کیا ہے اس کو کیوں کھا نہیں کھا سکتے کھا سکتے ہو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے حرام کی تو بات یہی نکل نتیجہ یہی نکلا بھائی بات تو صرف حکم کی ہے ویسے کسی کو قتل کرو گنا ہے یا نہیں ہے گناہ اور جہاد میں کافر کو قتل کیا جائے تو کیوں مان گیا سوال ہے تو وہی قتل اللہ کرانی اچھا. جو نیچری ہے وہ ہم بے علحم السلام کے معجرات کا انکار کرتے ہیں اچھا لیکن اس کا میں اصل مبدا اصل محرک بتاؤں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 تو ان کو یہ برا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے کیوں ایسے ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم اس بات کا انکار ہو تم لو یہ ظلم ہے یہ واشت ہے یہ فلان ہے اصل انگریزوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے خلزیر نے ایسا کیا ہے ہم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ وہ کتے کا بچہ یہ تو نہ سمجھے نا کہ میری چالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکا بغیرت کا بچہ کا انکار سرفید اور اس کے نیچری طبقہ اگلے دن کی بات ہے کے انکار کرتے ہیں جو لوگ اگلے دن کی بات ہے یہ فاروق صاحب ادھر سندر اسٹاف پر رہتے ہیں جو ایک فیکٹری میں افسر ہیں میرے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں دوست ہیں وہ مجھے کہنے لگے ہم فیکٹری میں بیٹھے ہوئے تھے باتیں اسلام دینی باتیں چھڑ گئیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر پانی پیالے میں ہاتھ رکھا پانی نہیں تھا تو امینوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا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 کوئی کہتے ہیں مسٹر جنا ہمارا جو ہر کسی کو ٹھیک گا تو ہر آدمی ہر مذہب ہر فلکے والا دھوکے میں پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی یہ پتہ نہیں یہ تو ہمارا ہے ہمیں کہہ رہا <laughs> کو, ہے ٹھیک مسٹر جنا کو کوئی سوابی کہتے ہیں ہمارا ہے شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہندو کہتے ہیں ہمارا ہے سکھ کہتے ہیں ہمارا ہے بریلوی کہتے ہیں ہمارا ہے یہ کوئی... برائلر جو ہے بریلوی تو نہیں کہتے برائلر کہتے ہمارا ہے کیوں کہتے ہیں ہمارا ہے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 لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی شان ارگز نہیں کہ امان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ ان کو بلید باغ کا پتہ نہ چلے حتی من البیف یہ سورہ آل عمران ہے سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ایک سو انسی ہے ایک سو انسی آیت میں اللہ ایک سو انسی کا پہلا حصہ اس کے اندر ہے تم یمی خبی سمین میں اللہ کی شان گل نہیں کہ جس حال میں تم ہو اسی حال, حال پر ہی تمہیں چھوڑ دے نہیں بلکہ کیا کرتا ہے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 جب اسباب سبب ٹوٹ جاتا ہے <smallion> جب سبب ٹوٹ جاتا ہے اس وقت موجودہ بنتا ہے اور کرامت بنتی ہے مثلا کوئی بھائی کلال کہا کب دیکھتا ہے کہ پتھر بول رہے ہوں کبھی دیکھا ہے آپ نے اسباب تو یہی ہیں سبب سبب حواس تجربات اس بات کو نہیں مانتے کہ پتھروں سے آواز آئے پتھروں سے لیکن جب ابو جہل کے ہاتھوں میں آئے رسول اکرم کا ارادہ پاک ہوا تو انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا بتاؤ رسول اکرم کے ہاتھ میں آئے کلمہ پڑھانے پڑھا پڑا یعنی موجہ حضور کا ظاہر ہوا یا نہیں ہوا ڈنڈا مارا حضرت اوسا کلیم نے تو پتھر سے پانی نکلا کہ نہیں نکلا موجا تو موجزہ کب بنتا ہے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 جب نہیں ہوتا تو معجزات کے وہ منکر بن گیا وہ کہتے ہیں موجرات ہیں کرامات ہیں اور جو ایسی بات کہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پکا نیچری اور مرتد ہے دارا اسلام سے خارج ہے بے شک بے شک آگے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو جنت کو رنڈیوں کا چکلا کہے یا چکلے سے بٹ کہے یہ بھی نیچری ہوتا ہے سنو یہ سر سید کی تفسیر سامنے پڑی ہے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 تو اب ایسا کرو لفظ رہنے دو مانا بدل دو لفظ رہنے دو بدل دو اب اس نے مانا کیا بنا دیا جنت کا مانا اس نے کر دیا بھائی خوشی جو محسوس ہوتی ہے یہ جنت ہے اور دوزخ کا مانا کر دیا جو غم ہوتا ہے یہ دکھ یہ کیا ہے یہ دوزخ ہے اور کوئی جنت دوزخ نہیں ہے جس کی مسلمان امید رکھتے ہیں یہ بھولے بالے یہ مولوی جس جنت کا نام لیتے ہیں اور اگر جنت ایسی ہے تو پھر وہ اس تفسیر اپنی میں کہتا ہے خندیر کا بچہ تو پھر اس سے تو ہمارے رنڈیوں کے چکلے اچھے ہیں ہزار درجہ اسی طرح وہ جنت کا جو انکار کرے اور پھر فرشتوں کے وجود کا حضرت اس میں فرما رہے ہے اور یہ فرشتوں کے وجود کا انکار اس نے اسی تفسیر میں کیا ہے یہ ہر کسی کو معلوم ہے وہ فرشتوں کو ریمان کرے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے نیکی کی طاقت اندر ہے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 تمہاری نگاہ رک گئی ہے محسوس ہوگا پھر کوئی نہیں ہونا اتنے جاؤ گے اسمان کو نہیں یعنی دوڑ نے خلا ہی خلا نگاہ کی آپ ہے بس نگاہ رکتی ہے تو کچھ محسوس ہوتا ہے تو ایسا کا کر کون ہے وجود آسمان کا من کون ہے یہ بھی نیچری ہے اگر تم کسی کے زبان سے یہ سنو تو سمجھ جاؤ یہ کافر ہے باتیں سمجھ آئی نیچری ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ آدم ہَا کہ قصہ جو قرآن میں آتا ہے یہ مثالیں ہیں نہ کوئی حقیقت میں آدم ہے نہ <سلام> یہ <سلام> نسل تو وہ لنگور کی بن گئے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لنگور کی نسل ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں انسان ہے جو آدم ہبا کے وجود کا انکار کرے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مثالیں دی ہیں نوز بلّا ہے یہ بھی نیچر ہے اور فرماتے ہیں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 تو پھر بچے کو کہتے ہیں یار بچہ ہمارا مسلمان نہیں رہ رہا ہے بچہ خراب ہو گیا وہ خراب کیوں نہ ہو کسی کو دریا میں ڈال کر کہنا دامن تار نہیں ہونے دینا آگ میں آگ میں دھکا دے کر پھر اس سے مطالبہ کرنا کہ خبردار کپڑے میں جلنے چاہیے تمہارے کسی کو نشے نشے پہ لگا کر پھر اس سے مطالبہ کرنا کہ بھائی نشے ہی نہیں بننا بس عجیب بات ہے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 یہ بھی کیا کون کاؤ, کہتے ہیں نیچری کہتے ہیں جو ایسی بات کرے سمجھ لو یہ کون ہے نیچری نیچری یہ بھی کہتے ہیں کیا آج کل کے یہود سارا کافر نہیں ہے سر سید کہتا تھا یہود سارا مومن ہے جنتی ہے مسلمان ہے جن کیونکہ کہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ کہتا ہے فطرت اسلام اسلام فطرت لحاظہ ہر علاقے فطرت طبیعت مزاج جو پہنچا وہ سب اسلام لحاظ انگریز ہوا مسلمان ہے وہ جنتی ہے سب وہ بغیرت کا بچہ انگریزوں کو جنت کی دعا دیتا تھا لیکن ٹھیک ہے بھائی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 لیکن خدا کی جنت ان کو نہیں, <سؤال> نہیں <ملتا ساعت سؤال> مل سکتی <ساعت سؤال> <ساعت> ان خنجیروں کو بات نہیں سمجھ آ رہی آپ جناب جی یہ کہتے ہیں یہود نساروں اچھا یہ تو آپ نے آج اکثر آپ سنیں گے بابا یہود نسار تو پہلی کتاب ہے ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ وہی نیچری ہیں. اب دیکھو تمہارے مانے میں تو سمجھ لو یہ نیچری بول رہا ہے جو کہتا ہے یہود کو کافر نہ بلکہ یہ بھی یاد رکھا کہ یہ بھی نیچریوں کی نشانی ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی کو کافر نہیں جائے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی وقت مسلمان ہو جائے بڑھانا ہے جو کافر کو کافر کہنے سے روکتا ہے سمجھ لو یہ خود کافر ہے نیچری یہ بھی یہ جو کہفر کو کافر نہیں کہنا چاہیے حالانکہ پاگل کا بچہ پہلے خود کہہ رہا ہے کافر ہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کافر تو پہلے کہہ رہا خود کہہ رہا ہے اور یہ فتوے کی بات ہے جو کافر کو کہا سنو ایک ماں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہوتا ہے بالکل ایک ہوتا ہے بالفیر اس وقت آپ مسلمان ہیں مومن ہے الحمد للہ نہیں ہے اللہ کے سے آپ الحمد کل کیا ہوں گے ہمارے اندر ایک طاقت ہے یعنی صلاحیت ہے کافر ہونے کی بھی مومن ہونے کی بھی صلاحیت ہے لیکن بلفیل تو ہم مومن ہیں طاقت ہمارے اندر صلاحیت ہے بال کوا ہم کافر لیکن حضرت کسی کو مومن یا کافر کہنے کے لیے صلاحیت نہیں دیکھی جانا یہ <coughs> دیکھا جاتا ہے فی حال کیا ہے <coughs> فی الحال جو مومن ہے اس کو مومن کہنا فرد ہے جو نہیں کہے گا وہ کافر ہو جائے گا Hello. اور جو فی الحال کافر ہے اس کو کہنا ہے جو نہیں کہے وہ کافر ہو جائے گا کل so. کیا ہوگا مرے گا کس حال میں وہ صلاحیت ہے وہکم شریعت کا فی الحال پر چلتا ہے صلاحیت پر نہیں چلتا بعد میں کیا ہوگا یہ شریعت نہیں بعد تو یہ جناب کسی کو کافر نہیں کیا کہا جی پھر حضرت کی کہتے ختم کر لیتا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں نیچری یہ بھی کہتے ہیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ کچھ بے تہذیبی ہے تہذیب کے خلاف ہے کانٹے سے کھانا چاہیے ہاں یا کپڑے چڑھا کر دستان کے ساتھ کھانا چاہیے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 یہ تو دربار دربار بھرے پڑے ہیں مدرسے بھرے پڑے ہیں سمجھ بات کیا تو حضرت یہ ان نیچریوں کے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 کیونکہ یہ سب سائنس دانوں نے شیطانی کی ہے نا؟ آن جی بالکل, بالکل. تو کیونکہ یہ دانوں کے پیچھے چلاتے ہیں سب کچھ انہوں نے کیا کرنا ہے نے نے انہوں نے خدا رسول کی بات کو غلط کہنا ہے اعلی جی, حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالی فتابر رضویہ شریف چودہ دل سے نیچری علامات اور نظریات چند پیش کیے ہاں جی تو آگے چلتے ہیں آپ کے فرزند ارجمن سبحان سبحان مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان ردی اللہ تعالان ہو آپ بھی الحمدللہ والد گرامی کے قدم با قدم چلتے رہے ہیں سبحان سبحان اور وہی دین کے اندر شدت مضبوطی ان کے اندر بھی نظر آتی ہے جو امام علسنت کے اندر موجود تھی آپ کا فتوا مصطفیہ ہے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 وہ کوئی عیب نہ ہو وہی وہ بھی نیچری اور جو کافر کو کافر کہنے کو عیب قرار دے برا قرار دے اور کہے یار یہ کیا بدتمیزی ہے یار یہ کیا تنگ زرفی ہے یار یہ کیا انسانیت ہے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہاں جی تو کافر کہنے کو عیب سمجھنے والا وہ بھی نیچری ہے جو کافر کہنے کو عیب سمجھے سمجھ لو نیچری آپ یہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں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 بارڈر پر پہرا ہوتا ہے ادھر ادھر آنے نہیں دیتے کیوں نہیں آنے دیتے بھائی تاکہ ملک محفوظ رہے کوئی ادھر کا ادھر نہ شرح کر جائے اتنا فساد نہ پڑ جائے بھائی سیترا اسلام اور دین کی سرحدوں کے محافظ کب ہے علماء اکرم علماء ربانی اب جب کوئی کفر کرے گا انہوں نے بتانا ہے کہ جو کفر کر گیا جو دوسرے یہ ہندوستان کی طرف چلا گیا وہ کہیں گے یہ سرحد کراس کر گیا بالکل نیچری مرتد ہو گیا, گیا بےمان ہو گیا لادین ہو گیا مرتد اسلام سکھار جو ہوگیا وہ بتانا ہے انہوں نے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 ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلمان ہے سمجھو یہ بھی نیچری ہے یہ امام علیہ سنت کے بیٹے لگ رہے ہیں فرماتے ہیں پھر وہ یہی کہتے جی ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلمان ہے یہ بھی کافر وہ بھی کافر سب کو کافر یہ ڈالتے ہیں فرمایا یہ نیچری خنزیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے جب یہ سب کو کافر کہتے ہیں تو انہوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا بھائی اسلام کا دائرہ ان میں تنگ کر یہ تنگ زرف وسیع ہیں بس توبہ کہتے ہیں نی یہاں بالکل پہچانو کے نیچری ہے ایسی ہو ارے بھائی میں کہتا ہوں اس خنزیر کو پہچان لو اے میرے بھائی مسلمان ہو ہے میرے پٹھان مسلمان بھائی ہو ہے میرے جناب چاروں صوبوں کے مسلمان بھائی ہو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 اور پھر یہی امام اہل سنت کے بیٹے گرامی فرماتے ہیں کہ نیچریوں کی یہ پہچان ہے کہ مذہب ان کی نگاہ میں کوئی چیز نہیں ان کے نزدیک بھی تو سارے باتل فرقے کھڑے پکے پختہ مسلمان جتنا مسلم باطل فرقے ہیں نیچریوں کی نگاہ میں کوئی مرتاد ہو چکا ہے سب وہ سب اچھے ہیں ان سب کے خلاف بولنا منع ہے توبا, جی فتنہ فساد ڈالنا ہے ہیں امت کو پھاڑنا ہے چیرنا ہے جدا کرنا ہے تفرقہ ہے پھر کباری ہے کبھی اس کو کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے فرمایا یہ نشانی ہے ان کی دے شک, دے اور عجیب یہاں پر بات یہ ہے کہ خان پور کٹورا ہے ضلع رحمیاں خان ہے تو اس کے ساتھ ہے, قصبہ ہے اس کو کہتے ہیں گڑی شریف گڑی اختیار خان اچھا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 خاجہ محمد یار فلی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کے بیٹے مبارک کے فتو شریف کی تقریر اور تعریف کرتے ہوئے فرماتے هو حق فرمایا یہ جو کچھ نیچریوں کے خلاف لکھا ہے انہوں نے یہ بالکل برحق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ آگے ان کے دستخط ہیں عبد النبی المختار مختار محمد یار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 مجھے وہ لکھتا وہ کہتا ہے مجھے خلاف کتنا بڑا اب وہ جو ہے غلام قطب الدین تو حضرت میں نے کہا یار اس کو خط لکھنا چاہیے یا فون پر اسے کہنا چاہیے حضرت یہ آپ کے دادا جی جو ہیں جی وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق و تعریف و تقریب کر رہے ہیں تو بتائیں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 بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی کے نہیں آ رہی علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں یہ خبیث و طیب جدا جدا ہو رہے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو حضرت جی ان کے جو اور خیالات یہ سب کفریات چل رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو مرتدین ہیں کفار ہیں جو مرتدیر ہیں دارا اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کو جو کافر نہ کہنے دے جو کافر کو کافر نہ کہنے دے وہ خود مسلمان کیسے رہ سکتا ہے یہ تو فتوا ہے بار شریعت میں ہی موجود ہے شک پھر. پھر جناب جی یہ کہنا کہ کسی کو کافر کرا دینا یہ جی, ننگ تنگ نظریہ فلان ہے جی. یہ بھی خود کفر فرا ہے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 برشتا برشتا اس وجہ سے ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں اللہ کی واہی نہیں آتی ان کے, کے مصنوعی شیتانی قانون کے بعد خلاف ہے دی. کہتا کہ کو نہیں آتی کس کو وہ کہتا ہے خنزیر کا بچہ وہ کہتا ہے کوئی علیحدہ وہی لانے والا نہیں کوئی اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا کوئی کلام نہیں ہوتا بلکہ نبی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں ذاتی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 وہی وہ نبی ہے لہٰذا ہندو میں بھی نبی ہے یہودی میں بھی نبی ہے رسول بھی... یہودی بھی نبی ہیں, یہودیوں کے پروفیسر نبی ہیں, کے بڑے نب... نبی ہیں رسول ہیں اور جناب جی ہاں جی یہ ہر قوم کے اندر یہ ہر قوم کے نبی ہوتے ہیں جو ہوتا ہے جو کسی قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ اس قوم کا نبی ہوتا ہے لہٰذا رپوتوں کا بھی نبی ہے اگر کوئی راجپوتوں میں اچھا آدمی ہے بڑ... بڑی عمر کا ہے یا اچھا کوئی آدمی ہے اس طرح وہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو سمجھو وہ نبی ہے وہ ریفارمر کرتا ہے کرتا ہے اس کا مانا تو کا اس نے وہ کے کر دیا بغیر بچے نے جی کہ وہ خیالات ہیں نبی کے اپنے خیالات ہیں اور نبوت کا کیا معنی کر دیا وہ صفت ہے الاخلاق کی اخلاق اچھے کرنے کی صفت ہے وہ جس میں بھی ہوگی وہ نبیز سب نبی ہے انگریزوں کے پروفیسر سب نبی ہیں یہ سر تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو جس طرح کہ اگر کوئی آدمی کسی فن میں کمال رکھتا ہے جیسے لوہار کسی فن کا کمال رکھتا ہے وہ, وہ لوہار فن کا نبی ہے کمار اپنے فان کا نبی ہے سب نبی کسی وجہ سے مشرجنا کو سیاست کا پیغمبر یہ خنویر کا بچہ کہتے تھے اور آگے کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں تھا وہ کہتا تھا یہ خدا ہے سیاست کا خدا ہے سیاست کا پیغمبر ہے ہزار بار اب بتائے جناب تو حضرت جی جس کو کہو سنو وہ خنویر کا بچہ یہ کہتا ہے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 جو کہے کہ وہ لوگ رسول کا نام لیتے ہیں تم کافر کہتے ہو وہ نبی کا نام لیتے ہیں تم کافر کہتے ہو اس کو کہ پاگل کا بچہ جنت کا بھی نام لیتے ہیں وہ جنت دودھ کا بھی نام لیتے ہیں لیکن جب جنت دودھ کا مانا بدل تبدیل کر کے رکھ دیا اسلام کے خلاف بنا دیا تو کافر تو ہو گیا جب نبی کا مانا بنا دیا کہ وہ اشلاح کرنے والا ہوتا ہے بس وہ عرب کی اطلاع کرنے والا تھا تو ایک حنزیر کے بچے سکول کی کتابوں میں جو رسول کی نعت لکھتے ہیں وہ اسی مقصد سے لکھتے ہیں کہ تاکہ ایک تو مرافکت ہو جائے لوگوں کو نہ چلے کہ ہم کیا, ہیں, کہ کیا ہیں لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار رسول ہے رسول تعریف کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہاں اللہ کی حمد کر رہے ہیں حالانکہ یہ خنویر کے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عرب کا ایک اصلاح کرنے والا تھا وہ وہی نبو ایب ایب ریفارمر تھا ایک مسلے تھا بس ہاں یہ ساری کائنات کا رسول اور ساری کائنات کا یہ فلان اور اللہ کا وحج لانے والا اور سب سے بڑا یہ تو یہ کچھ نہیں تو بھائی اب اس سے پتہ چل گیا کہ سکول کی کتابوں میں رسول اللہ کی تعریف جو ہوتی ہے تو کس حوالے سے ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا رسول جان کر نہیں جس معنی میں ہم رسول کہتے ہیں اس معنی میں نہیں جس معنی میں مسلمان رسول کہتے ہیں اس معنی میں نہیں وہ معنی ہی ہو رہا ہے کیا وہ عرب کا اصلاح کرنے والا ہے بس لوگوں کا ایک اصلاح کرنے والا تھا اس نے اپنے وقت میں اچھی اصلاح کی جب وہ چلا گیا آپ لوگ دوسرے اصلاح کریں گے انگریز اصلاح کریں گے جو بھی اصلاح کرے گا آپ ان کی بات ختم ان کی جاری ہو گیا یہ نیچرل اندازہ لگائے کتنا باریک باتیں ہیں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 اسی طرح اداب الہی کا انکار کرنا سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ بے شاید. شاید. یعنی کیا مطلب یہ سمجھنا کہ برے اعمال کی سزا ده. کفر کی سزا کے طور پر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 یہ محض اسی کے تحت ہے اسی نظریہ کے تحت جو نیچریت کا نظریہ ہے کہ یہ چیزیں قدرت کی طرف سے عذاب اور نہیں ہے یہ عذاب کہنا سراسر غلط ہے اور قرآن پر تعجب ہوتا ہے کہ قرآن کیسی باتیں کرتا ہے یہ سار سور تفسیر میں رکھ رہا ہے تفسیر میں خنزیر لکھ رہا ہے اچھا جی اجماع امت کوئی دلیل نہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اجماع امت کیا چیز ہے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 اب کچھ لوگ جائل بے بیوقوف کہتے ہیں دیکھو جی سکول کی تعلیم پر تو اجماع ہو گیا ہے اتفاق ہو گیا ہے میں نے خنزیر کے بچے لاکھوں لوگ یہ ابھی چند سال ہوئے پیچھے بزرگان دین جتنے تھے وہ سارے مخالف میاں صاحب رحمت اللہ شرما میں نے انگریزی تعلیم والا محباق کی نظر میں موضوع لگایا اور اب اس وقت جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ سب مخالف ہیں کی نہیں ہے تو کیا ہم حضور کی یہ لاکھوں لوگ جب مخالف ہیں تو اتفاق کیسے ہوا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 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم ہم جمع بولنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین جو ہے ان کے متعلق فرمایا کہ جب تک یہ موجود ہے قرآن پاک تبدیل نہیں ہو سکتا اگر بے. کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ دس یا بیس یا سو یا ہزار یا لاکھ یا کروڑ دس, دس کروڑ بیس کروڑ, کروڑ, کروڑ سو کروڑ سو کروڑ بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایک شخص بھی مخالف رہے گا تو گمراہی پر اتفاق نہیں ہو سکتا جب مخالف بولنے والا ہے تو قرآن محفوظ ہے تو اجماع جو ہے لیکن سر سید احمد خان علی گڑی خندیر جو ہے اور نیچری طبقہ اس کا وہ اجماع کو کوئی دلیل نہیں سمجھتے ہمارے نزدیک ہمارے اسلام میں اجماع ایسا قطع مسئلہ ہے یقینی اسلام کا مسئلہ ہے اجماع امت کے اس کا من کر کافرائے ہاں جی اجماع امت اور میں یہاں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں یہ عام لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں اور آگے بھی اجماع کا نام لے لیتے یہ وابیت یہ بھی نئی شریت قرآن و سنت تک نہیں رکنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے جی قرآن سے سنت سے اجماع سے ہے فقہ سے بتائیں یہ لفظ نہیں بولنا کہ قرآن و سنت ہماری شریعت کے چار دلائل ہیں قرآن سنت اجما خیال مستحد مجتہد امام ابو حنیفہ جیسوں کا کیاس جو ہے وہ بھی شریعت کی دلیل ہے تو حضرت امت کا مل کے کافر ہے اس وجہ سے امام علیہ سنت کے فتح و رضویہ جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی ابارات آپ نے نقل کی ہیں بڑے بڑے اماموں کی جن کی کتابوں میں صاف یہ لکھا ہے بے شک اجماع محمد کا من کر کافی اور یہ پکی پک دلیل ہے شریعت کی نیچری طبقہ اجماع محمد کا مخالف ہے کیا؟ منکر ہے؟ کیوں بھئی؟ دیکھیں جو حدیث باغ میں آ گیا کہ بھائی بھیڑیا اس بکری کو اٹھاتا ہے جو ریبڑ سے جدا ہو جاتی ہے بے شاید بے شاید. جو ریوڑ میں ہوتی ہے اس تکڑ نہیں پہنچ سکتا جو بھیڑ بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے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 تو حضرت جی اجما امت کوئی دلیل لا حجت فی سب دلیل یہ اس خندیر کا کال ہے یہ نیچری جو ہے وہ اجماع امت کا مخالف ہے اور پھر یہ, یہ کہہ کر یہ پرانے لوگ ہیں بات چھوڑو آپ پرانی باتوں کو یہ سمجھو اجماع کا منکر کر بن رہا ہے مم. یہ بھی نیچریت کی علامت ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا جی آلیم. اسلام کو پارلیمانی مذہب قرار دینا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 سبحان اللہ تحقیم. نیچری ابلیس کا ظاہری روپ ہے حضرت اسلامی یا کا مذاق اڑانا ٹٹھا بنانا کبھی فلموں میں مذاق ہو کبھی کہیں مذاق ہو اسلام کے آکام کا مذاق اڑا داری کا مذاق اڑا کبھی کسی حکم کا کبھی کسی حکم کا جب مذاق اڑائے استحزا اڑائے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 اپنی کتاب کیا نام ہے اس کا مسائل جو مکھھی کی کہانی شروع میں لکھی ہے کیا زندگی یہی ہے اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں بلکہ آپ کو پتا ہے یہ سیون آپ پوتل نہیں ہے اس پر کبھی لکھا ہوا آتا تھا آپ پر نہیں ہر آئے گئے زندگی سچ مچ باقی سب جھوٹ موٹ یہ سیون آپ پوتل پر لکھا ہوتا ہے یہ نیچریت ہے اسی وجہ سے یہ مرتدین کافرین ہے یہ سیون آپ والے یہ سب نیچری کفار ہے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 نیا دور ہے جی نئے دور میں یہ تفسیر نہیں لکھنی چاہیے نئی تفسیروں کی ضرورت ہے پرانی تفصیل نہیں چل سکتی نئی تفسیریں لکھیں عقل کے مطابق لکھیں یہ سب کو so نیتری نیتری نیتری نیتری نیتری نیتری نیتری. نیتری. انسان تقدیر خود بناتا ہے اسلام یہ کہتا ہے ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وال قدر خیر ہی وہ شر رہی مین اللہ تعالیٰ اچھی بری تقدیر خیر و شر تقدیر اللہ کی طرف سے ہے کیا مطلب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 اور اسلام اپنا قانون چلاتا ہے تلوار اور طاقت کے طور پر یہ <سؤال> بھی ڈنڈا بردار ہے وہ بھی ڈنڈا بردار ہے وہ کفر کے لیے ڈنڈا بردار ہے ظلم کے لیے اور یہ انصاف کے لیے یہ کتنا خنزیر ملا ہے برائلر جنہوں نے جلوس نکالا جناب اور کہہ رہے تھے کہ ڈنڈا بردار شریعت گوارا نہیں ہے لانتے کے بچے ہاں یہ سرفراز گٹھا جو مر چکا ہے اور یہ جناب جی کو شہید شہید کہتے ہیں یہ شہید دوزخ میں اس کو کہتا ہوں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 یہی مطلب بنے گا حالانکہ جو اسلام کے جہاد کو خلق عظیم نہیں سمجھتا وہ کافر ہے اس وجہ سے قرآن مزید کیا عظیم محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہے حضرت سید آپ مایشہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا ہے آپ نے فرمایا قرآن کیا تو قرآن میں جہاد کے حکم ہے نہیں ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حق نہیں ہے ادھر بھی تلوار چلے گی چلے گی چلے چلے گی تو جب چلے گی تو ہم ایسا فرما رہی ہیں یہ حضور کا خلق عظیم ہے جب یہ حضور کا خل کے عظیم ہے سارا قرآن تو پتا چلا کہ قرآن اب الحمد سے لے کر بنناس تک اپنے اندر جو رکھتا ہے وہ سب اخلاق مستفی جب اخلاق کے ہیں ہے تو جہاد بھی قرآن میں ہے تو جہاد بھی اخلاق مستعفی ہوئے اخلاق مستفی کا حصہ ہوا جب اخلاق مستفا کا حصہ ہے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 برپریت ہے دہشت گردی ہے فساد ہے نہ خدا کو مارنا ہے خون خرابہ ہے اس طرح کے جس خنزیر کے منہ سے الفاظ سنو سمجھو نچریا بات نہیں سمجھ آئی آئی جی آئی اب یہاں پر یہ آپ کے جتنا حکومت والے ہیں یہ جہاد کو کیا سمجھتے ہیں فساد فساد دہشت گردی سمجھ کہ نہیں دہشت گردی جیسے میں نے سابی سب پکڑی والوں کو پکڑا میں نے کہا بتاؤ تمہیں حکومت نے خط لکھا ہے تعریفی خط جس کے اندر تمہاری تعریف کی ہے کہنے لگے ہیں محکمہ دفاع نے وہ بھی دفاع والوں نے فوج نے فوج نے خط لکھا انہوں نے لکھا کہ بہت اچھی جماعت ہے امن پرست جماعت ہے امن پرست میں نے پاک کہا بتاؤ تمہیں حکومت نے امن پرست کا ہے کہنے لگے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 ریونڈ والے اور سابی پکو والے یہ ہے یہ خود کو کہتے ہیں مذہبی ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں اللہ ہم دینی نہیں ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں ہم دینی ہیں مذہبی ہیں سیاسی نہیں ہیں ہمارا حکومت سے کسی سے اختلاف نہیں ہے ہاں انگریز سے اختلاف نہیں کسی حکومت سے اختلاف نہیں اسی وجہ سے ہر حکومت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 दोस्त की जाती है ना तो पुलिस वाले पुलिस वाले मुझे वाले देंगे। <laughs> वो कहते हैं कल का मरता आज मर जाए जान छूट है लेकिन उनको महफूज रखा हुआ है पता क्यों जैसे कुत्ता होता है ना जो कुत्ता لڑا کتا ہوتا ہے نا اس کو بچا کر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کام دے گا اس کو پلاتے ہیں کھلاتے ہیں کما بہت پالتے ہیں بتاتے وقت آنے پر یہ کام دے, دے گا کام دے گا بھائی یہ ملا طبقہ جو ہے اس طرح کا ان کو باڈی گارڈ اس وجہ سے دیتے ہیں اعظم تارق کو اور یہ جی بجا الرحمان فاروقی کو یہ سپاہ صحابہ والے یہ سنی تاریخ والے یہ دہشت گرد ٹولے خنزیر جو ہے یہ وقت پر کام دیکھے حکومت کو یہ وقت پر کام دیکھے حکومت کو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 معلوم ہوا یہ دجال نیچری طبقہ ہے جو انگریزوں کی طرف سے پگڑیوں کے روپ میں ہے نیچری ہر روپ میں آتا ہے نیچری مسجد میں بناتا ہے سب کچھ کرتا ہے یہ نیچریوں ने کا وہ روپ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سیاست تو حکومت تو انگریز کی رہے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 तुम्हारे ये लफ्ज बता रहे हैं मजहबी आजादी के, के मजहबी आजादी थी मैंने कहा तुम्हारे लफ्ज बता रहे है <daha efic shower> ये तो नहीं कह रहा है नंग्रेज के दौर में हर तरह की आजादी थी तुमने ये नहीं कहा मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो मजहबी आजादी थी तो बताओ बाकी पाबंदी कौन सी थी आप बुद्धू का बच्चा चुप हो गया मैंने कहा मैं बताऊ कौन सी पाबंदी थी कौन सी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 صدر کے خلاف بولے کو کسی کے خبردار اندر کر دو اس کو میرے پر پرچے کس بات کی بنتے رہے ہیں جنرل مشرف کو مشرک کہتا ہے حکومت کے خلاف بولتا ہے کے خلاف بولتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں اب سیاسی پابندی کیوں رکھتا ہے انگریز میں نے کہو خنزیر کا بچہ دیکھو انگریز سیاسی پابندی رکھتا تھا آج کی سیاسی پابندی ہے حکومت کے خلاف بولنے میں بولنے پر پابندی ہے کہ نہیں ہے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 خدا جس کو جھوٹا کرداب کہتے وہ سچی خبریں بچہ میں نے کہا پتا ہوں میں سوال کرتا ہوں انگریز ہندوستان میں جب آیا تجارت کے بہانے آیا تھا یا کسی اور بہانے تجارت کے بہانے آ کر کیا ظلم کیا کر کے مغلوں کی حکومت مسلمانوں ختم کر دی لڑائی کرتا کردرا کی اس نے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 تو انگریز بہترین کیسے ہیں انگریز نے تو یہی کام کیا پڑھا رہے یہ پڑھا کر پھر کہتے ہیں ہمارے موسم ہے اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے انگریز ہمارے موسم ہے موسم کیا کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس انسان ہے تو وہی ہے سب کچھ ہے تو وہی ہے مثال ہے اگ لین آئی بن گئی, <عارالی> بان گئی. مالک بن بی کا پھر آگ, e آگ لے گھر کا مالک بن گیا <laughs> <laughs> کا بچہ اگر تیرے بازو میں طاقت تھی اسلام اے اے اے دیکھو اسلام کتنا گدر اور دھوکے کے خلاف اسلام دھوکے کے خلاف کتنا ہے اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر کافروں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 کیا کریں مر تو رہے اندر جو گھسا ہوا ہے یہ کافر کا چھوڑا ہوا کتا ہے یہ داری بھی ہوتا ہے بے ہوتا ہے پگ والا بھی ہوتا ہے بے پگا ہوتا ہے بے مسجدہ بھی ہوتا ہے چکلے والا بھی ہوتا ہے پینٹ والا بھی ہوتا ہے ہاں یہ جناب جماعت میں جماعت والا ہوتا ہے تنظیم والا ہوتا ہے پیر صاحب ہوتا ہے حضرت صاحب ہوتا ہے قبلہ صاحب ہوتا ہے یہ بہن ہر طرح کا صاحب ہو جاتا ہے نیچری ایسی عجیب بے شک مزاری, مزاری, اچھا. مزاری کا بچہ یہ مزاری کا بچہ ہے ہے کیوں لا دین ہے. اس کا دین مذہب نہیں ہے پورا. اس کا دین مذہب ہے پیسہ پیسہ پیسہ کیوں, کیوں جنت کسی کو سمجھتے ہیں بحشا. تو میں نے کہا بتاؤ انگریز کے دور میں اور آپ سیاسی پابندی آیا یا نہیں کہنے لگا میں نے کہا اب خندیر تم کیا تعریف کر رہے انگریز کی کہ اس نے مذہبی آزادی دے رکھی تھی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 تو میں نے کہا کدیلوں کیوں لکھا ہوا ہے مذہبی پابندی کیوں نہیں ہے اب مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف مذہب کے خلاف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 کہ حکومت کے خلاف بول نہیں سکتا سیاسی کو منا ہے ان پر، بے جو حضرت فاروق کے آزم کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ ایک میری بیٹے کی اور ایک میری ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا سیاسی کرنا منا ہے. خنزیر کا بچے تم یہ بچے ہو فرون کے بچے ہو فرون بھی تمہارا بہن چوتھ کسی کو بولنے نہیں دیتا اپنے خلاف है?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 مسلمانوں کے اجمائی اتفاقی کی عقیدے اور نظریے کے خلاف بکواس کر رہا ہو اس کی زبان پھینچ دو اس کے بڑے کو قتل کر دو جو ان کے پیروکار ہیں ان پر پابندی لگا دو آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا اگر وہ نہ باندھائے تو ان کو قتل کر دو مولا مولا علی مشکل کشاہ خارجیوں کو جو قتل کیا تھا اسی بنا پر کیا اسلام یا قائد کے خلاف کرنے لگ گئے تھے ایک اور دوسرا حکومت وقت اسلام کی حکومت وقت جو تھی اس کے خلاف وہ بغاوت کر رہے تھے اور حق والی حکومت کے خلاف ایک ہوتا ہے کہ صحیح بولنا ہو صحیح بولنے کو اجازت تھی لیکن کر یار ناجائز خطرہ فساد ڈالنا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا اس کی اجازت کا اسلام دے سکتا ہے ہماری فتح و جس کو کہتے ہیں اس میں صاحب لکھا ہوا ہے جتنا گمراہ فکے ہیں ان کا جو بڑا ہے پت مذہب ان کا جو کھٹ کٹ ہے ان کا جو سرپرست ہے سرپراہ ہے اس کے ساتھ پہلے مناظرہ کیا جائے مان جائے ٹھیک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 یہ اس بدھو قوم پاکستانی بدھو قوم کے عمران ہے اسلامی قوم کے جو عمران نہیں ہو سکتے اسلامی قوم کا حکمران جو ہوتا ہے اس کا پہلا فرد جو ہوتا ہے کہ تم نے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے پھر عزت کی حفاظت کرنی ہے پھر جان کی حفاظت کرنی ہے پھر مال کی حفاظت کرنی ہے پھر ملک کی حفاظت کرنی ہے اور یہ خلیل کے بچے ہر چیز کو تباہ کر کے اپنی حفاظت کرتے ہیں فوج رکھی ہوئے تو اپنے لیے قوم ہے بہن چودھوں نے فوج اپنے لیے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 تو اس کو بے زبان کہتے ہو کہ نہیں کہتے تو میں نے کہا معلوم والا ہوگا ایمان سے بتاؤ یہ بجلی کتنا جاتی کتنا وقت جاتی ہے روزانہ بارہ گھنٹہ لاہور میں اور ادھر تو پتہ آدھا دن جاتی اچھا یہ بتاؤ جتنا جاتی ہے اتنا وقت کا بل معاف ہے آپ پر آتا ہے آدھا دن جب بند رہتی ہے تو بل تو پہلے کی نسبت آدھا آنا چاہیے تھا اگر کسی کا ہزار آتا ہے تو پانچ سو آنا چاہیے تھا کہ نہیں سات سو بھائی بڑھ گیا ہے نا تو یہ کتنے کے بچے ایمان سے بتاؤ ان کے ساتھ کا کوئی ظالم ہوگا یہ انڈیا ہے انڈیا انڈیا جانتے ہیں وہاں پر دو پیسے سے ہے آٹا اور یہاں پر خدا کا بندہ میں نے کہا بدبخت سیاسی سیاسی پابندی دینی آزادی یہ کام ہے کن کا اور دینی پابندی اور سیاسی آزادی یہ کام ہے اسلامیوں کا اب حضرت انہوں نے کیا کیا نیچری طبقے میں انگریز کے اشارے سے اگریز کے کیونکہ اگریز کہتے ہیں ان کی کتابوں میں صاحب لکھا ہے اور انہوں نے اپنے علاقے میں ایسا کیا ہے کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے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 بست نہیں کھولا جاتا باقی سب کی جوتی بھی اتار لیتے ہیں پولیس والے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو کیا کرتے ہیں ایمان سے بتاؤ جوتیوں کی بھی تلاشی لیتے ہیں سلوار بھی اتار کر تلاشی لیتے ہیں کئیوں کی तो तो اور ریوینڈ والوں کا بستر کیوں تلاش ہوتا ان کی گالی کو ہاتھ کو نہیں لگاتا کیوں یہ کہاں بات اللہ آ رہا ہوتا ہے کیا حکومت منوں کے اگلے دن یہاں پر ایک لڑکا آیا لاہور شہر سے وہ رائب کی جماعت کرنا اچھا ہاں جی میں نے کہا ایمان سے بتاؤ عالم زیب خان ہے ادھر سنگھ پورا میں اور باغوان پورا میں ٹرکوں کا اڈا ہے عالم زیب خان اس کا نام ہے جی اس نے ادھر کا اصل میرے کال میں حسن, حسن کے ادھر کے رہنے والے ہیں اور ادھر گاڑیوں کا اڈا ہے وہ جناب لایا اور اپنے بتیجے کوتیجا تھا اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ عالم سیب خان نے کہا میں نے ایک مرتبہ آپ کی تقریر سنی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 منشیات بکتے ہیں کن بکتے ہیں ضرور بکتے ہیں ایمان سے بتاؤ ایک لڑکے کو پتا ہے ادھر مرکز کے بڑے کو بتا نہیں ہے اخباروں میں آتا ہے اخباروں میں جی. چھوٹے موٹے کی بات نہیں نوائے وقت اخبار جو ہے جنگ اخبار ان میں آتا ہے نشائیوں اتائیوں کا رحمنٹ کا اجتماع شروع نشائیوں کو ہجوم میں شروع با, با, با. یہ اخباروں میں ہر سال لگتا ہے کیا وہ اخبار نہیں پڑھتے کیا حکومت والے نہیں لگتا وہ بستر جو چل رہے ہوتے ہیں وہ وزیروں کے بھیجے ہوتے ہیں ہنزیروں کے بھیجے ہوتے ہیں ایم پی اے کے بھیجے ہوتے ہیں ایم کے بھیجے ہوتے ہیں بڑے بڑے تمنگلر ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا حکم ہے یہ باہر لے جاؤ باہر لے جاؤ تو میرا تمہارا ویزا مفت ہوگا آو جاؤ کھاؤ دن خوب گند پھیلاؤ ادھر ریونڈ میں پلی گندگی پھیلاؤ گندگی کا اچھا. بچہ کیوں کہ تم ہماری حکومت کے خلاف نہیں?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 ایک وہ ہے خنزیر جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک وہی ہے جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے تو رو میں نیچری وہ ہیں ساوی پگڑی والے اور دیوگندیوں میں یہ ہیں یہ بھی نیچری یہ غیر سیاسی ٹولے کہتے ہیں نا یہ محل مس بھی اچھا پھر انگریز نے اور ٹولے نیچری تیار کی ہوئے ہیں وہ کون ہے وہ سیاسی ہے مذہبی نہیں وہ کون سے ہے یہ حکومت میں جو ہے یہ پارٹی یہ جمہوری پارٹی ہے نواز گنجے کی پارٹی ہے یہ فلانے کی پارٹی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کتنی ہزاروں پارٹیاں ہیں کہ نہیں ہے وہ کون سی پارٹی ہیں وہ مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں سیاسی ہیں نا ان کا مذہب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تو جن کا مذہب کے ساتھ تعلق نہ وہ مسلمان ہوتا ہے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 شاہد جمہوری تماشا ہو جمہوری جو تمہارے ملک کا نظام جمہوری ہے انگریزوں کا جمہوری ہے اللہ میں نے اس کو نظام ہی نہیں کہا اقبال کہتے ہیں یہ تماشا ہے تماشا تماشا ہوتا ہے ریچھ کتے کا دنگل وہ کہتا ہے یہ ایم پی ایم ای جتنے ہے یہ ریچھ کتے کا دنگل ہو رہا ہے علامہ صاحب جائے علامہ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا یار چشتی تم سخت ہو منے کا علامہ سے کم <laughs> اتنا سخت نہیں ہو سکتا میں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 اگر ہو لوگوں کے لیے تو رسول بن جائے گا اگر اپنے لیے ہو تو بھی نبی اگر دوسروں کے لیے ہو تو بھی ن... تو نبی وہ ہوگا جس پر اس کے لیے وہ جائے اور دوسروں کے لیے. یعنی جس پر نبی وہ ہوگا جس پر وہاں جائے خواہ اس کے اپنے لیے آئے یا دوسروں کے لیے اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وہاں جائے تو دوسروں کے لیے آئے <تصفح>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 خدا تعلی کا ہے رسول جائز ناجائز کرتا ہے حرام حلال کرتا ہے تو اللہ کے اذن سے اجازت سے کرتا ہے بتا تو خود نہیں کر سکتا بات بھی سمجھ لگی لیکن اسمبلی والے کتے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اسمبلی کے کتے جائز ناجائز حرام حلال کرتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں جائز کر لیتے ہیں زنا کو چاہتے ہیں جائز کر لیتے ہیں یہ جی رضا رضامندی کا زنا جائز ہے یہ فلان ہے ارے جو کتنا اختیارات ظاہر کرے کہ حرام پہلادرام پہلاد حرام کو حلال کو حرام کر دے جائز کو جیز نجائز کو نجائز کو جیز کر دے اس طرح کا جو اختیارات ظاہر کرے وہ اپنے رسال رسول اور نبی ہونے کا دعوی کر رہا ہے اگر زبان اور سے اور نہ, اور نہ کہے تو وہ سمجھو نبی بنا ہوا ہے عملی طور پر خنزیر کا بچہ طبع, طبع, طبع. اسمبلی والے تو نبی بنے بیٹھے ہیں انہوں نے نبوت کا زبان سے کہا میں نبی ہوں یہ خنزیت کے بچے حرام کو فلال کر, حرام حرام حرام کر کے یہی نبوت اور کس کو کہتے نبوت تو کہ یہی جائز نہ جائز کرنا حلال حلال کرنا یہی نبوت کا کام ہوتا ہے اور کیا کام ہوتا ہے تو نبی وہ بنے بیٹھے اور قوم ان کی پوجا پاٹ کر رہی ہے قوم ان کو بھیج رہی ہے یہ اس قوم کے من کا کیا بنے گا مجھے ایک شخص کہنے لگا چشتی یار تمہاری تقریر سننے کے بعد تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے نکاح ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا تو میں نے کہا اور تم کس بھول میں ہو میں نے کہا ایک چھوٹ ہے تمہیں خدا کی طرف سے ورنہ تمہیں پتہ نہیں کیا حصرت ہے تمہارا کہ لا علمی کا کفر جو ہے نا وہ فقہ کی کتابوں میں کفر شمار نہیں ہوتا عقائد کی کتابوں میں کفر شمار نہیں ہوتا فتوا ہاں احتیاط کہہ دیتے ہیں ان کو کہ نکاح کرو لا علم میں اگر کوئی قفر کر جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کفر ہے یا نہیں ہے تو اس قوم کے لا علمی کا کفرا ہے اس وجہ سے عام فتوا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 اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے علاوہ جتنے کوٹ ہیں وہ سب غیر شریع ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ تو آپ سمجھدار ہیں کہ جب شریعت متارا کا ایک کوٹ ہے اور باقی سب کوٹ غیر شریع ہیں ماشا. کوٹ کا لفظ بول رہا ہوں ظاہر ہے وہ جمہوری نظام میں کورٹ ہی ہوتا ہے انگریزوں کے اسلام میں تو عدالت ہوتا ہے تو بھائی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کورٹ ہے تو باقی کورٹ غیر شریف جب کہتے ہیں یہ مذہبی امور کا وزیر ہے اس کا مطلب یہ نکلا باقی وزیر سب غیر مدد ہیں ان کے لفظ بتا رہے ہیں کہ ان خنزیروں نے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 ہاں یہ موٹی یعنی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ سب کفری علامات آتا ہوں تو یہ سمجھنا کہ کوٹ واقعی عدالتیں ہیں میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں یہ کرم کرمشاہ جو تھا نا وہ شریعت میں تو شریعت عدالت نہ کہوں لیکن نام بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شریعت عدالت کا جج بنا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کہا میں نے کہا یار یہ تو کفر ہے اس نے کہا جی وہ تو شریعت عدالت کا شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے میں نے کہا یار میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں انگریز کا قانون ہے اس کے ساتھ جہاں انگریز کا قانون ہے غیر مسلموں کا قانون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 لیکن تم نے کبھی ملنے کی دعوت نہ دینی ہے نہ قبول کرنی ہے سمجھنی ہے دیکھو یار کتنی ایمان کی بات کر گئے اللہ مجھے بات اللہ حل بات باطل دئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دئی پرساند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نئے حق کو بات دل کر کبوری سال ہے اور یاد رکھنا یہ جتنا فساد پڑا ہوا ہے نا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 فرماتے ہیں